واشد اللہ واشحد محمد رسول بعد فن خير الحديث كتاب الله وخير الحدی حدی محمد صلی الله عليه وسلم وشر العمور محدثاتها وكل اللہ محدۃ وكل اللہ بداطن وكل وک في النار اعوذ باللہ بلّہ سمیل من الشیطان الرجیم من حمزی ونفی ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم یابیقلی ازواجی کب بناتی یعرفن فلا فلادین سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے جس کی نعمتیں بے شمار ہیں جس کے احسانات انگینت ہیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اللہ تعالیٰ کی لا تعداد نوازشوں میں سے ایک نوازش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ہم کو ہمارے ماضی حال مستقبل کی خبریں دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہمارا مستقبل کیا ہے ہمارا پاسٹ کیا تھا ہماری ہسٹری کیا ہے ہماری تاریخ کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ اس کائنات میں انسان کا جو وجود ہے وہ ایک عورت اور ایک مرد کے ذریعے سے اس کی شروعات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا پھر ان کی بیوی حضرت ہوا کو پیدا کیا اور ان سے جو ہے وہ پوری نسل انسانی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بسائی تو اللہ کی حکمت یہ ہے کہ دنیا میں ایک نئے انسان کا وجود یوں ہوتا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد ملتے ہیں اور دنیا میں ایک نئے انسان کا وجود ہوتا ہے تو کیونکہ ایک عورت اور مرد کے ملنے سے کائنات میں ایک نیا انسان وجود میں آتا ہے تو نسل انسانی آگے باقی رہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ مردوں کے دل میں عورتوں کے لیے اٹریکشن اور عورتوں کے دل میں مردوں کے لیے اٹریکشن ہو تو اللہ تعالی نے وہ اٹریکشن رکھا ہے شہوت جس کو عربی میں کہتے ہیں اللہ تعالی نے مردوں کے دل میں عورتوں کے لیے بہت زیادہ اور عورتوں کے دل میں بھی مردوں کے لیے جذبات ایک لگاؤ ایک تعلق ایک وابستگی ایک کشش ایک کھنچاؤ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے بلکہ قرآن مجید کے اندر جہاں انسان کی خواہشات کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے وہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی جو خواہش ذکر کی ہے وہ عورتوں کی خواہش اللہ نے فرمایا زوال حب الشاہواد اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی خواہشات کو انسانوں کے لیے مزین کر دیا ہے کچھ خواہشات اللہ تعالیٰ نے انسان کے نیچر میں ڈال دی ہے انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے اس کے مزاج میں ان چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے ذکین صلاح نے ڈال دی ہے خوب شہبات کچھ خواہشاتوں کی کچھ خواہشات کی محبتیں اور ان میں اللہ نے سب سے پہلے کیا ذکر کیا میننساب ساری خواہشات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس خواہش کا ذکر کیا عورتوں کی خواہش یہ اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفلٹ انسان کے اندر ڈال دی ہے اس کی مزاج اور اس کی فطرت میں ڈال دی ہے ول بنی پھر فرمایا کیا اولاد کی خواہش بیوی کے بعد بچوں کی خواہش لڑکوں کی خواہش انسان کی فطرت میں لڑ ڈالی ہے انسان بیوی کے لیے بہت کچھ مصیبتیں برداشت کرتا ہے کنوار آدمی کتنا آزاد ہوتا ہے ہاں لیکن وہ شادی کرنے کے بعد کتنی ساری پابندیاں اس کے پراڈ ہو جاتی ہیں وہ ساری پابندیاں وہ کیوں قبول کر لیتا ہے کیونکہ اس کی وہ خواہش جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھی تھی وہ اس کی تکمیل اس سے ہو رہی ہے ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش انسان کی فطرت میں رکھی پھر کہا لڑکوں کی خواہش اور کیا سونے چاندے کی کی خواہش اور, اور اللہ تعالیٰ نے سواریوں کی خواہش گھوڑے ہوں خوب ساری سواریاں ہوں اور محل ہو بڑا کاروبار بہت ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ بیان کی کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں کن کن چیزوں کی محبت انسان کی فطرت میں ہے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں میں سب سے پہلے کس چیز کے پہ ذکر ذکر کیا اور خاص طور پہ عورتوں, مردوں کے لیے یعنی عورتوں, کی, عورتوں کے لیے بھی مردوں کی, مرد, کی دلوں میں بھی مردوں کی خواہش ہے کی گئی ہے لیکن مردوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں اکولی عورتوں کو اور بھی پسند ہوتی ہیں اس لیے آپ دیکھیں کبھی ایک جو ہے وہ ایکسپریمنٹ کر کے دیکھیں کہ مردوں کو آپ بلائیں اور ایک سروے کریں اور ان سے کہیں کہ جنت کی ساری نعمتوں میں سب سے عزیز سب سے قیمتی نعمت تم کو کون سی لگتی ہے نبے پرسینٹ نوجوان مردوں ایک ہی جواب دیں گے یعنی اللہ گدیدار کے بعد سے آپ پوچھیں گے تو یہ نہیں کہیں گے شوہر اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے لیے کیا ملے گا تو مردوں کو کیا ملے گا اس کا تفصیل سے کیا اس لیے بھی نہیں کیا کیونکہ عورتیں بہایا ہوتی ہیں کسی عورت کو بتا بھی نہیں. تم کو شوہر ملے گا لیکن آپ عورتوں سے ویسے بھی پوچھے گا تو وہ بہت ساری نعمتیں جنت کی بیان کر دیں گی مردوں سے آپ پوچھیں گے جنت میں سب سے قیمتی نعمت کون سی ہے نائنٹی ایک ہی جب دیں گے تو یہ اللہ نے یہ خواہشات ہماری نفس کے اندر ڈال دی ہیں یہ مردوں کے اندر ڈال دی ہیں اس کو مر تسلیم کرے یا نہ کرے یہ بہرحال اس کی نفس کے اندر یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں اور ہمارے دین کے الحمد للہ یہ خاصیت ہے کہ اسلام اس خواہش کو ڈینائی نہیں کرتا اس کو روکتا نہیں اس کی تکمیل سے اسلام نہیں روکتا کہ تم ان خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتے یعنی اسلام کے مقابلے میں دوسرے مذاہب ہیں ان میں کیا ہیں ان میں یہ خواہش جو ہے وہ ایب اور برائی جاتی ہے مرد کے دل میں جو عورت کی خواہش ہے اس کو عیب اور برائی سمجھا جاتا ہے اور ان مذاہب میں تقوی کا معیار کیا ہے کہ انسان ان خواہشات کو مار ڈالے سنیاس لے لے جوگی بن جائے پادری بن جائے اس لیے دیکھیں گے آپ دیگر مذاہب میں متقی بننے کا جو معیار ہے وہ کیا ہے شادی, شادی, نہیں شادی نہیں کرنا ہے جوگی بن جانا ہے پادری بن جانا ہے سنیاس لے لینا ہے بھکشو بن جانا ہے سماجی زندگی سے کٹ جانا ہے ان خواہشات کو مارنا ان معاشرے کے اندر کیا ہے تقوی کا معیار ولایت کا معیار سمجھے جاتے ہیں انسان ولی نہیں بن سکتا جب تک اس خواہش کو مار نہ لے ہمارے دین میں الحمدللہ یہ معاملہ نہیں ہے ہمارا دین تسلیم کرتا ہے کہ یہ خواہشات ہیں ہونی چاہیے البتہ اس کا ایک دائرہ شریعت نے متعین کر دیا ہے نکاح کی شکل میں کہ ان خواہشات کو حلال ذریعے سے پورا کرو اب وہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھا ہے بلکہ قرآن مجید کے الفاظ میں کم سکون اللہ نے رکھا ہے اللہ نے کیا فرما مین آیات ہی انخل مین انفسکم ازواجلو الحا ال اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے یعنی اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رزاق ہے اللہ مدب ہے اللہ متشرف ہے کائنات میں اس کی بہت ساری نشانی ہے اس میں سے ایک نشانی کیا ہے انخل کلکم مین انف سکم ازواجا کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری نقص میں سے بیویاں تمہاری پیدا کی تمہارے جوڑے بنائے تمہارے اندر صحیح لتسکنو الہا کیوں بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اللہ نے مردوں کے لیے عورتوں میں سکون رکھا ہے وجہ البائی نکم نوتوں اور اللہ نے تمہارے اور ان کے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی تو ایک اٹریکشن ہے جو ہر مرد محسوس کرتا ہے لیکن اس اٹریکشن کو اگر آزاد کر دیا جائے ہر مرد کو یہ آزادی دے دی جائے کہ وہ ہر عورت کے حسن و جمال سے خود کو لطف اندوز کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر اٹریکشن رکھا ہے لیکن اس اٹریکشن کو محدود کر دیا اس کا ایک دائرہ بنا دیا اس کے قوانین بنا دیے اللہ نے سکون رکھا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سکون کو حاصل کرنے میں مرد کو آزاد کر دیا ہے جس عورت کو پاؤ جیسے پاؤ سکون حاصل کرو جیسے چاہو لذت اس سے حاصل کر لو نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک دائرہ بنا دیا ہے ایک نکاح کا دائرہ بنا دیا ایک پردے کا نظام بنا دیا ایک حیا کا نظام بنا دیا اور ایک چیز یہ طے کر دی گئی کہ ایک عورت اور ایک مرد معاشرے کے اندر اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو قانونی شرعی سماجی ضابطوں کے تحت ملیں گے دونوں کا اگر کوئی جوڑا بنے گا تو وہ قانونی شرعی اور سماجی ضابطوں کے مطابق بنے گا اس لیے عورت کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کی عظیم نعمت سے نوازا ہے لیکن اس کو اس بات کا پابند کر دیا گیا ہے کہ یہ حسن و جمال اس کو پبلک پراپرٹی نہ بنا دے وہ بازار کا سامان نہ بن جائے وہ اپنے حسن و جمال کو یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے جو اس کے شوہر کے لیے اس کو دی گئی ہے یہ اس کے شوہر کی امانت ہے اور ایک باوفا عورت اپنے حسن و جمال کی اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے اس کے دروازے نہیں کھولتی اس کے لیے پردے کا ایک نظام بنا دیا گیا حیا کا ایک نظام بنا دیا گیا آج کے درس میں ان اللہ تعالیٰ ہم کو اسی پردے کے نظام پر اسی حجاب کے نظام پر اسی حیا کے نظام پر ان شاء اللہ تعالیٰ گفتگو کرنی ہے کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں خاص طور پہ پچھلے کچھ ہفتوں سے حجاب کو لے کر کے کانٹروورسی چل رہی ہے ایک تنازعہ چل رہا ہے تو ایسے موقع پر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے خود یہ سمجھ لیں گے اسلام میں حجاب کا نظام ہے کیا ہاں اصل چیز جو ہے وہ جو کانٹروورسی چل رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنا آج کے درس کا اصل مقصد نہیں ہے اصل مقصد یہ ہے کہ پہلے ہم خود سمجھ لیں کہ شریعت میں جو حجاب ہے پردہ ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کی حکمتیں کیا ہیں بلکہ حجاب ہے کیا اس کے تقاضے کیا ہیں یہ پہلے ہم خود سمجھ لیں کہ ہم یعنی ہم ایک ستے پر کھڑے ہو کر کے حجاب کا دفاع تو بہت شدت کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ خود مسلمان حجاب کا جو شرعی حکم اس کو نہیں سمجھتے بعض لوگوں نے بڑے فخر سے جو ہے میں کچھ دن پہلے میں نے دیکھا جو ہے فیس بک پہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں کہ کوئی خاتون جو ہے وہ حجاب پہن کر کے بائیک رائڈ کر رہی ہیں ہے دیکھو بائیک رائڈ کرنے سے نہیں روکتا ہاں کوئی حجاب کو پہن کر وہ ابھی تو کیا اس کو بولتے ہیں ہاں وہ سوئمنگ سوٹ کوئی ڈیزائن کیا گیا ہے ہاں ہجاب پہن کر کے ہاں برکینی برکنی برکی تو عجیب طرح کا وہ ایک حجاب نہیں نہیں سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ ہم نے ہم, ہمارے ذہن میں بھی حجاب کا مطلب ایک خاص قسم کا ڈریس کوڈ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسلمان ابھی خود یہ نہیں سمجھ پائے کہ حجاب کہتے ہیں کس کو ہے تو ہم کسی چیز کا دفاع کرنے سے پہلے خود سمجھ تو لیں کہ اس کا شریعت میں حکم کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے اس کا تصور کیا ہے اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ ہم دفاع کس چیز کا کر رہے ہیں ہاں تو یہ جو ہے اچھا دفاع کرنے کے حوالے سے بھی جو ہمارے ہاں بعض ایک ٹیگ لائن یوز کی جا رہی ہے بعض جو ہیشگ چل رہے ہیں شریک طور پہ اس کا کیا رابطہ ہے اور اس کو ہم کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں سمجھنا ضروری ہے اس لیے میں نے آج کے موضوع میں پھر اس حجاب جو اعتراضات ان شاء اس پر بھی کچھ گفتگو ہوگی حجاب کا مطلب آسان زبان میں ہم کہتے ہیں پردہ آر چھپانا ہے نا قرآن مجید میں ہجاب کا بھی لفظ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نبی کریم محمد رسولوں کے بارے میں پیچھے سے طلب کرو ہمارے یہاں ایک طبقہ متجدید کا ایسے لوگ جو بنکدین حدیث ہیں حجاب کا انکار کرنے والے وہ بہت زور و شور سے یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ قرآن مجید میں حجاب کا لفظ میں آئے بھائی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن مجید میں حجاب کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ پردے کے پیچھے سے ان سے کوئی سامان طلب کرو باقی حجاب کی آیتیں بہت ساری جگہوں پر ہیں مسلح فرما یا بناطی کا ونسا بہن اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں و نسا اور ساری ایمان والی ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیں یُدنین علی جلاب بہن نا کہ وہ اپنے جلباب کو اپنے پردے کو اپنی چادر کو اپنے اوپر ڈال لیا کریں اس سے وہ پہچان لی جائیں گی کہ وہ شریف عورتیں ہیں وہ اپنے حسن و جمال کو ظاہر کر کے لوگوں کو دعوت نظارہ دینے والی عورتیں نہیں ہیں تو ان کو کوئی ستائے گا نہیں تو میں بہت ساری آیتیں ہیں جو حجاب پر گفتگو کرتی ہیں پردے کے بارے میں بات کی گئی ہے ولیف نا بحمر ہین اللہ نے ایک جگہ خیمار کا لث کہا خیمار کا مطلب ہوتا ہے دوپٹہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے سینوں پر اپنے دوپٹے ڈال لیا کریں ہاں خمرہن اعلیٰ جہو بہن اپنے سینوں پر اپنی گریبان پر دوپٹے ڈال دیا اگر دوپٹے کا بھی لفظ آیا ہے جلباب جلبا لفظ قرآن کے اندر آیا ہے خیمار کا مطلب ہوتا ہے اسی چیز جو اٹھاگ دے ہے نا اسی لیے جو ہے وہ شراب کو خمر کہا جاتا ہے کیونکہ شراب کیا کرتی ہے ہمارے دماغوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے اسی طرح سے برقع کا لفظ بھی بعض حدیثوں کے اندر آیا ہے دستانوں کا لفظ آیا ہے نقاب کا لفظ بھی حدیثوں کے اندر آیا ہے حدیث میں اس طرح کے مختلف الفاظ آئے ہیں پردہ یا نقاب جو ہے وہ اسلام کا ایک پورا حیا کا ایک سسٹم ہے اس پورے سسٹم کا ایک حصہ نقاب ہے سمجھ رہے ہیں یہ بہت سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام نے اسلام کا ایک سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں حیا کا سسٹم اسلام نے حیا رکھی ہے عورت اور مرد کے درمیان تفریق رکھی ہے شرم رکھی ہے مردوں کے لیے بھی حیا رکھی ہے عورتوں کے لیے بھی حیا رکھی ہے اور اس حیا کی بنیاد پر ایک پورا سسٹم بنایا ہے اس سسٹم کا ایک حصہ یہ ہے کہ عورت کو حجاب کرنا ہے حجاب پورا کا پورا پوری پورا سسٹم نہیں ہے حجاب اسلام کی حیا کے سسٹم کا ایک جز ہے اس کی اور بھی بہت سارے آکام ہیں بات صرف یہ نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اسلام نے عورت کو اصل یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھر کے اندر ٹکی رہے بیٹھی رہے گھر سے باہر نہ جائے اللہ نے فرمایا وہ کرنا فی بننا ولا تبر رجنا تبر رجل جاہلی کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹکی بیٹھی رہو قرار کہتے ہیں نا ٹھہر جانے کو کہیں پر قرار, کہتے ہیں نا, قرار کرنا مستقر اسی لیے کہا جاتا ہے. ایسی جگہ جہاں پر نکلے بلا وجے کوئی ضرورت اگر نہ ہو تو عورت کا اصل مقام کیا ہے اس کا گھر ہے اس لیے آپ قرآن مجید میں بہت مقامات پر آپ دیکھیں گے گھر کا لفظ جب آتا ہے تو اس کی نسبت عورت کی طرف ہوتی ہے عورتوں کا گھر ہاں اپنے گھروں سے نہ گھر کا لفظ بار بار آتا ہے تو اسلام نے عورت اور مرد ہم کیونکہ اکویلٹی کے قائل نہیں ہیں ہم کس کے قائل ہیں ہم قائل ہیں عدل کے عدل کے اکویلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ کبھی ہے موضوع فیمنیزم پر بہت زمانے سے میرے دماغ میں چل رہے ہیں فیمنزم اور اسلام ہاں تو اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت ایک الگ صنف ہے مرد ایک الگ صنف ہے دونوں کا مزاج الگ دونوں کی فطرت الگ دونوں کا نیچر الگ دونوں کی صلاحیتیں الگ ہیں تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر وہ کام جو مرد کرتا ہے وہی کام عورت بھی کر سکتی ہے نا ایکویلیٹی کا مطلب ہے کہ ہر وہ کام جو مرد کرے عورت کو بھی اس کی اجازت ہونی چاہیے ایسی بات نہیں اسلام نے عورت کا جو دائرے کار ہے جو اس کی فیلڈ ہے وہ مردوں کی فیلڈ سے مختلف رکھی ہے ہاں اس کا ایک عورت کی فیلڈ اللہ تعالی نے کہاں رکھی ہے گھر کے اندر اور مرد کی فیلڈ کیا ہے گھر کے باہر اصل کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ کہا کہ تم گھر کے اندر کی ذمہ داریاں سنبھالو گی وزیر داخلہ ہو تو گھر کی گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں بچوں کی تربیت بچوں کی پرورش ان کا دیکھ بھال اپنے شوہر کی خدمت جو گھر کے کام ہے وہ کون کرے گی عورت کرے گی اور گھر کے باہر کے جو کام ہے وہ کون کرے گا مرد کرے گا ہے نا اس لیے ہمارے معاشرے میں ہمیشہ سے سمجھا گیا ہے نا کہ باہر پھرنے والی عورتیں اور گھر میں بیٹھا ہوا مرد اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے نا مرد جو گھر ہی میں گھسا رہے باہر ہی نہ نکلے اس کو ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا نا کیونکہ مرد کا کام کیا ہے گھر کے باہر نکلے محنت کرو پیسے کماؤ اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو شریعت اس کی تاکید کرتی ہے اس کو ہے نا جہاد کرو سیاست کرو بہت سارے ایسے کام جو گھر کے باہر تھے وہ کس کے ذمے ڈالے گئے مردوں کے ذمے ڈالے گئے اور وہ کام جو گھر کے اندر تھے وہ کس کے ذمے ڈالے گئے عورتوں کے ذمے ڈالے گئے تو اور اصل حجاب کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے भाई जारे जो पर्दे के आकाम है वो कब आएंगे वो तो जब जरूरत के तहत वो घर से बाहर निकलेगी पहला दो इसको उसको ये है कि वो घर के अंदर रहे वो घर की मलिका है वो बाजार का कोई शो पीस नहीं है कि वो हुस्न और जबाइश करके अपने घर से बाहर निकले और लोगों को जो है अपने हुसन से लुफानंदोज करे इसलिए शरीत के अंदर हुक्म के अल्लाह ने फरमाया कि जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसके पीछे पड़ जाता है استشرف, استشرف شیتان شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے لوگوں کو بہکانا شروع کرتا ہے اس کے ذریعے سے تو عورت کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے ہاں اجازت کے تحت اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے نہ حضرت اللہ کے نبی بیویاں کبھی گھر سے باہر نکلتی تھی حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ عورتیں بالکل گھر سے باہر نہ نکلیں وہ اس کے بہت سخت علاق تھے کہ عورتیں گھر سے باہر ہی نہ نکلیں اور بار بار اس کی تاکید کرتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت سودا جو ہے وہ گھر سے باہر نکلی کسی ضرورت کے تحت غالباً راتھی کا وقت تھا تو حضرت عمر نے چلا کر کے کہا, تھوڑا سا حضرت سودا جو ہے ان کے دول, تھوڑا ہائی تھا تو وہ پردے میں بھی پہچان لی جاتی تھی تو حضرت عمر نے کہا سودا میں نے تم کو پہچان لیا تو حضرت سودا گھبرا کر کے واپس گھر میں گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھانا کھا رہے تھے حضرت عائشہ کے گھر میں اور حضرت سودا نے تو اللہ نبی وہی رک گئے اور فرمایا کی اجازت کا مطلب کیا ہے اجازت کا مطلب یہ کہ اصل تم کو کہاں رہنا ہے گھر کے اندر رہنا ہے نا یہ بہت ضروری ہے حجاب کے معاملے میں سمجھے اصل عورت کو کیا کرنا ہے گھر کے اندر رہنا ہے اس کا اصل مقام گھر ہے ٹھیک ہے اگر اس کو کوئی ضرورت ہے تو شریعت نے اس کو اتنی اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے پہلا کام یہی یہاں سے ہی اصل میں شروعات ہوتی ہے ساری چیزوں کی کہ عورت کا جو دائرہ شریعت نے متعین کیا ہے اسلام برابری کی بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اکویلٹی کہاں ہوتی ہے سملر چیزوں میں ہوتی ہے نا بھائی دو چیزیں اکویل کب ہوں گی جب دونوں سملر ہوں اورت اور مرد سملر نہیں ہے ایک جیسے نہیں ہے جب دو لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے تو دونوں کو ایک جیسا ٹریٹ بھی نہیں کیا جاتا ہے نا بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کی درمیان کیا کرو عدل کرو اب آپ, کے, آپ کا ایک بچہ پندرہ سال کا ہے اور ایک بچہ پانچ سال کا ہے آپ نے کھانا بنایا ظاہر سی بات ہے پندرہ سال کا جو بچہ ہے وہ پانچ سال کے بچے کی طرح نہیں ہے تو آپ کھانا کھلائیں گے تو پانچ سال والے کو پانچ سال کے حساب سے کھلائیں گے اور پندرہ سال والے کو پندرہ سال کے حساب سے کھلائیں گے کہ آپ بولیں گے نہیں پندرہ سال والے نہیں کیونکہ دو پلیٹ کھائے تو سال والے کو بھی دو پلیٹ کھلائیں گے نہیں نا دو چیزیں جب سملر نہیں ہوتی ہیں ایک جیسی نہیں ہوتی تو ہمارا ٹریٹمنٹ بھی دونوں کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے عورت اور مد سملر نہیں ہے اپنی جینس کے ابتدائی شکل میں جب عورت پیٹ میں ہوتی ہے تو اس کا پہلا سیل بنتا ہے وہ الگ ہوتا ہے پہلا سیل ہی کیا ہوتا ہے الگ ہوتا ہے وہ اپنے اپنے آغاز سے ہی آپ نے دیکھا ہوگا نا جو آئی وی ایف ایک سسٹم ہوتا ہے نا اور جو ہے مت کو اگر بچے نہیں ہوتے تو وہ ایک باہر ان کا ایک جنین بنا کر کے اس کو فرٹیلائز کر کے اندر ڈالا جاتا ہے ہوتا ہے صرف 6 دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا کی لڑکی اس لیے بعض مرتبہ آئی وی ایف میں ڈاکٹر پوچھتے ہیں کہ آپ کو لڑکا چاہیے کہ لڑکی, لڑکی چاہیے کیونکہ وہیں پہ پتا تو وہ اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں نا کہ عورت اپنی تخلیق کے پہلے دن سے ہی مرد سے مختلف ہوتی ہے دو, تو دو مختلف چیزوں کو ایک جیسے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا اس لیے ہمارے شریعت میں اکویلٹی نہیں ہے برابری کا تصور نہیں ہے ہماری شریعت میں ہے کہ عورت کو اس کے مزاج کے حساب سے ٹریٹ کیا جائے مردوں کو اس کے مزاج کے حساب سے ٹریٹ کیا جائے تو عورت کو پہلے تو ہی کہا گیا تم گھر کے اندر رہو باہر مت نکلو اسی طرح سے عورت کو اس بات سے بھی روکا گیا کہ ایسے ماحول میں ایسی مجلسوں میں نہ جائے جہاں پہ مردوں کے ساتھ ان کا اختلاط ہے نا عورت ہمیشہ مردوں سے سیپریٹ رہے گی بھائی نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے اس میں بھی کیا کیا گیا عورتوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا عورتیں پیچھے رہیں گی مرد آگے رہیں گے بلکہ اللہ گریبی ہم نے کیا فرمایا مردوں کی صفوں میں سب سے اچھی کون سی ہے آگے کی صف اور عورتوں کی سفوں میں سب سے اچھی سفر کون سی ہے پیچھے کی سفر دونوں کو الگ کیا ایسا کوئی بھی اسلامی معاشرے میں ایسا کوئی بھی مسلم محلے میں مسلم علاقے میں ایسا ماحول نہیں بننا چاہیے جہاں مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کا شکار ہو جائیں ہمارے شادی بیاہ میں ہی ہوتا ہے یعنی ہم میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں نا کہ ہجاب کو ہم نے بس ایک ڈریس کوڈ سمجھ لیا ہجاب پہن لو سر پہ کچھ ڈھاک لو یا چہرے پہ کچھ لگا لو اس کے بعد ہر چیز میں ہم آزاد ہو جاتے ہیں شریعت کا تصور نہیں ہے مرد اور عورت میں نے شریعت نے کیا کر دیا سیپریشن رکھا ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عورتیں چلی جاتی تھی اس کے بعد مردوں کو آگے تم جاؤ جب راستے میں اختلاط نہ ہو تو اللہ کے فرمایا کہ عورتیں جو ہے وہ کنارے سے چلیں گی سڑک کے گلیوں کے اور مرد جو ہے وہ بیچ سے چلیں گے تو بعض عورتیں اتنا لگ کر کے چلتی تھی کنارے سے کہ ان کے کپڑے ٹچ ہو جاتے اختلاط نہیں ہونا چاہیے میل جول آپس میں نہ ہو جہاں کہیں پہ بھی, بھی جمع ہونے کا معاملہ ہو عورتوں اور مردوں کا دونوں کو مختلف رکھا ہے شریعت نے تو یہ اختلاط نہ ہو اسی طرح اسلام کا جو حیا کا نظام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی رکھی ہے کہ عورت اور مرد کبھی اجنبی عورت اور مرد خلوت اختیار نہ کریں ऐसा ना हो कि एक औरत और एक मर्द आपस में मिल जाएं जाए अला फरमाएगी कि जब भी अकेले में एक औरत और एक मर्द मिलते हैं तो उनका तीसरा कौन होता है शैतान होता है ये भी सब हिजाब ये हिजाब सिर्फ एक कपड़ा नहीं है कि बस एक कपड़ा आपने डाल लिया उसके बाद आप आजाद है ان ساری چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ خلوت نہیں اختیار ہونی چاہیے اجنبی مردوں کے ساتھ خلوت نہیں ہو سکتی عورت کی عورت گھر میں اکیلے اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ کی وہ عورتیں جو مغیبات ہیں جن کے شوہر کہیں باہر گئے ہوئے کبھی سفر پہ گئے ہوئے تجارت کے لیے گئے ہوئے باہر نوکری کرتے ہیں ہاں جہاد کے لیے گئے ہوئے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ کوئی مرد ان کے گھر میں اکیلے نہیں جائے گا اعلان فرمایا اللہ کے کوئی مرد ایسی عورتوں کے گھر میں اکیلے نہیں جائے گا کیونکہ جیسی برائی جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے اچانک انسان کے خیال میں اور اچانک زینا ہو گیا ایسی چیزیں ہیں جو زینا تک کے لے کے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت ایک, ایک مرد کتنے بھی پاکیزہ دل کے ہوں دیکھیے صحابہ سے کی وہ بھی اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گد سے بات میں ایسی توبہ کی کہ اس توبہ کا مقام اللہ کا بہت بلند ہے لیکن بات صحابہ سے بھی زینا سرزد ہو گیا نا تو جو بھی عورت نامحرم ہے جو بھی مرد نامحرم ہے है कितना भी دل کا ہو شریعت کے حکام اس نہیں ہوں گے آپ دیکھیے نا ہمارے یہاں کا مرد اکیلے میں ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتے اکیلے ہوں کہ اور کوئی تیسرا نہ ہو ہمارے یہاں عجیب عجیب صورت حال ہوتی ہے بعض زخموں پہ تو رواج ہے لڑکی دیکھنے کے لیے گیا لڑکا بول کے لڑکی لڑکے کو اکیلے چھوڑ دو تھوڑا سا بات چیت کر لیں دوسرے کو سمجھ لیں آرام ہے ٹھیک ہے مرد کو یہ اجازت ہے کہ وہ شادی سے پہلے عورت کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے اس کی خوبصورتی جاننے کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اکیلے میں کہیں بھی ان کو چھوڑ دو ہاں بہت ساری خلوت کی شکلیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں لفٹ میں بعض مرتبہ ایسا ہو تو کوئی خاتون لفٹ کے اندر آ گئی آپ جا رہے تھے اوپر اب آپ کے لیے حلال نہیں ہے کہ اگر آپ اکیلے ہو تو اس کے ساتھ لفٹ میں اکیلے جائیں یا تو رک جائیں اکیلے عورت جائے گی یا پھر دو مردگت جمع ہو جائے تو ٹھیک ہے الگ بات ہے میں بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے کہ ڈرائیور ہے اور کوئی خاتون اکیلے ہی دروازے بند جا رہے ہیں یہ بھی خلوت کی ایک شکل ہے تو بہت ساری خلوت کی شکلیں پائی جاتی ہیں ہم نے ہجاب کو بہت آسان سمجھ لیا کہ بس چہرے پہ پدا ڈالنا ہے یا اسکاف پہن لینا اس کے بعد ہر چیز میں ہم آزاد ہیں شریعت نے خلوت سے منع کیا اللہ میں فرمایا کہ ان میں سے تیسرا کون ہوتا ہے شیتان ہوتا ہے چوتھی چیز عورتوں کو چھونا منع کیا گیا عورتوں کو چھو نہیں سکتے آپ نہ محرم عورت کو چھونا اللہ نے میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی عورت کو چھوئے اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں کیل ٹھوک دی جائے ہاں سر میں ٹھوک دینا کتنا تکلیف دہر ہے سر میں کیل ٹھوک دیا جانا یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ کسی ناماہرم عورت کو ہوئے ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ محرم نامحرم کی تفریق ختم ہو گئی بہت سارے گھروں میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں محرم نامحرم کیا ہوتا ہے سالی آ کر کے بہنوئی کا سر دبا رہی ہے ہاں عید کا دن ہے چاچا زاد بھائی خالہ زاد بھائی ماموزات سب سے عیدی لے رہی ہے سب سے مسافر کر رہی ہے بھائی محرم اور نامحرم کا ایک واضح تصور ہمارے دین کے اندر دیا گیا ہے وہ لوگ جن سے شادی ابدی حرام ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہے وہ نامحرم وہ محرم ہے ان سے آپ جو ہے وہ پردہ نہ کریں تو شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے باپ ہے باپ سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی ماموں سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی چاچا سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی ہے نا دادا سے کبھی شادی تو جو یا اسی طرح سسر ہیں ان سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی تو جو نام داماد ان سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی تو یہ سب کون سے ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو محرم کی لسٹ میں جن سے شادی کرنا کیا ہے حرام ہے ان سے شریعت آپ کو اتنی اجازت دیتی ہے کہ آپ کبھی چہرہ کھول کر کے کبھی آپ جو ہیں وہ بے پردہ ہو کر کے ان کے سامنے آ سکتی وہ بھی ایک مطلب حیا والے مینر میں ایک باوقار مینر میں ان کے ساتھ بھی ان کے سامنے بھی آنا ہے کہ وہ اس کا, اس کا خیال رکھنا ہے آپ کو دوبتہ آپ کا ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے حیاء گھر کے اندر بھی جو محرم ہیں ان کے ساتھ بھی ایک وقار کے ساتھ آپ کو پیش آنا ہے اور باقی جو نامحرم ہیں ان کے تو سامنے ہی نہیں آنا ہے ان کے سامنے چہرہ بھی نہیں کھول سکتے ہمارے یہاں ماموزاد بھائی میں نے مطلب بعض دیندار گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ ماموزاد بھائی ہے اور پیچھے بائک پر بیٹھ گئی چاچا زاد بھائی ہے وہ چھوڑ کر کے کہیں پر آ تو یہ جائز نہیں ہے نا بھانجھا ہے بھتیجا ہے اب وہ ساری تفصیلات میں جانے کا میرے پاس موقع نہیں ہے وہ آپ کو اگر نہیں پتا تو آپ کو سیکھنا چاہیے اسی طرح سے وہ رشتے جو وقتی طور پہ حرام ہیں ان سے بھی پردہ کرنا ہے جیسے پھوپا ہے پھوپا سے رشتہ حرام ہے کیوں کیونکہ پھوپی ان کے نکاح ہے اگر پھوپی کا انتقال ہو جائے یا پھوپی کو طلاق دے دیں تو پھوپا سے رشتہ حلال ہو جائے گا تو ابدی حرام نہیں ہے وقتی حرام ہے خالو ہے خادو سے رشتہ حرام ہے پر کیوں حرام ہے کیونکہ خالہ ان کے نکاح ہے تو خالہ اور بھانجی کو نکاح ہے جمع نہیں کیا جا سکتا اس لیے ان سے رشتہ آرام ہے اگر وہ خالہ کو طلاق دے دیں یا خالہ خلا لے لے یا وہ خالہ کی وفات ہو جائے تو پھر وہ شادی کر سکتے ہیں خالوں سے ہے نا اسی طرح سے بہنوئی جو ہیں وہ وقتی محرم میں سے ہیں ایک ہوتا ہے ابدی محرم جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام ہے اور ایک ہوتا ہے وقتی طور پہ جو عورتیں جن سے رشتہ آرام ہے تو جو وقتی محرم ہے ان سے پردہ کرنا ہے خاص طور پہ سسرال والوں سے پردہ کرنا ہمارے یہاں بعض رشتے مطلب گندگی کی حد پہ چلے گئے سالی بہنوئی کا رشتہ اس میں جس کوئی پردہ ہی نہیں ہے بھابی اور دیور کا رشتہ اس میں بالکل پردہ کیا بعض مرتبہ تو بعض جگہوں پر فیش مذاق تک ہو جاتے سالیوں کے ساتھ بھابھیوں کے ساتھ لوگ مذاق خاص طور پہ دیہاتی ماحول میں مذاق کی حد تک کہ بعض مرتبہ فیش مذاق کر لیتے عجیب بعض علاقوں میں تو دیکھنے میں آتا ہے ساس سے آدمی پر ساس جو ہے وہ اقدامات سے پردہ کر رہی ہے اور سالی نہیں کر رہی ساس گڑی ہو چکی وہ پردہ کر رہی ہے سامنے آتی ہے اور سالی نہیں تو کن سے پردہ کرنا ہے یہ بھی سیکھنے کی چیز دیندار عورت کو سمجھانا چاہیے سکھانا چاہیے بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں نا کہ بعض مرتبہ کوئی دیندار عورت لڑکی تھوڑا سا دین کی طرف مائل ہوتی ہے وہ چیزوں کو سیکھ لیتی ہے اور پردہ کرنا چاہتی ہے سب سے پہلے اس کے گھر والے اس کے خلاف آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی اما کے خلاف اس کے کھڑی ہو جاتی ہے وہ بےچاری اچھے سے ایک نقاب پہننا چاہتی ہے گھر والی مخالفت کر رہے وہ کانوینٹ اسکول میں مخلوط تعلیم میں نہیں جانا چاہتی گھر والے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں بہو ہے وہ پردہ کرنا چاہتی ہے ساز بولتی ہے میرے بیٹے سے پردہ کرو گی میرے بیٹے کو تم نے کیا سمجھا ہوا ہے مطلب بےحجابی کو لوگ اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بہو آئی ہے نہیں جاؤں گی تو پورا شوہردستی کر رہا تھا بغیر تھی انتہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ دیندار لڑکی کے لیے ایک بڑا جو ہے وہ ہمت اور حوصلے کا کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے خوف پر کسی کے خوف کو غالب نہ آنے دے تو کس سے خلوت کرنا ہے وہ جو لوگ نہ مارا ان, ان سے خلبت نہیں کرنا ان کو چھو نہیں سکتے اسی طرح سے ہماری شریعت میں حجاب تو مطلب ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے شریعت میں آواز تک کا پردہ ہے آواز یعنی ایسی لچکدار آواز نہیں ہونی چاہیے جو کسی انسان کو اپنی طرف مائل کرے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فلاں تخزانہ بالکل فیت مالی فکل فی بھی مرض کہ نرمی سے بات مت کرو کہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے وہ تمہاری طرف مائل ہونے لگے ہو سکتا ہے تمہارے ذہن میں کوئی بات نہ ہو لیکن میں نے بتایا نا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عجیب طرح کا اٹریکشن رکھ دیا عورتوں کے اندر تو بعض مرتبہ آدمی جو ہے وہ عورتیں بعض مرتبہ اس کو نہیں سمجھ پاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ نفسیات ان کی ویسی نہیں بنائی ہے وہ مردوں کی طرف ویسے مائل نہیں ہوتی آدمی جو ہے وہ عورت کی آواز سن کر کے بھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ اپنے پروڈکٹ اور اشتہارات کے لیے عورتوں کا استعمال اتنا کیوں کرتے ہیں हा? क्योंकि उनको मर्दों का मिजाज पता है बीड़ी बीड़ी के जो है इश्तेहार आते हैं उसमें एक औरत को दिखाया बीड़ी का औरत से क्या ताल्लुक है चाय पत्ती का इश्तेहार आएगा उसमें औरत दिख रही है फेसबुक पे आप कभी स्क्रोल करते रहते ना खातून आधे टॉवल में ऐसे घसीटते हुए टॉवल चल रही तो मुझे, मुझे लगा शायद ये टॉविल का इश्तेहार होगा नीचे देखा तो पता चला कि वो घर बेच रहे उनको दिखा बेचना है उनको फ्लैट उसमें भी औरत दिखाई दे रही है बता, मैं समझ में यहाँ पे औरत दिख रही है इंसान की मिजाज से बहुत अच्छे से वाकिफ है और उनको पता है की कि आदमी कितनी भी तेजी से स्क्रोल करता रहे औरत की फोटो आएगी तो फौरन वहीं पर रुक जाने वाले सिर्फ फ्लैट की फोटो तो नहीं स्क्रोल करके आगे निकल जाता उसको पता था यहाँ रुक जाएगा मिजाज है मर्द का تو آدمی کیونکہ اللہ, کی کی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آواز میں بھی ایسی لچک نہیں ہونی چاہیے جو کسی کے دل میں اگر مرض ہے عورت ضروری نہیں کہ عورت کا غلط ہو. بھئی ایک, ایک طریقہ کیا ہوتا ہے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت کی سادگی سے کوئی سامان کسی خریدنا ہے سادگی سے بات کی سادگی سے خرید لیا اور ایک عورت جاتی اور وہ اٹھلیاں क्या है क्या फरमाया जिस मर्ज के दिल में मर्ज होगा वो ये तो सोचेगा ये ऐसा मुझसे क्यों बात कर रही है लगता है कोई हिंड दे रही है आदमी बहुत जल्दी हिंड तलाश करना शुरू कर देता औरतों की बातों में तो अल्लाह ने फरमाया ऐसी बात मत करो की सामने वाले को लगे क्योंकि हिंद दे रही है समझ में आए بات معروف ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ گالی دینا شروع کر دو بات اچھی ہونی چاہیے لیکن لہجہ کڑک رہنا چاہیے یعنی اتنا کڑک کہ باز مرتبہ یہ محسوس ہو کہیں وہ غصے میں تو نہیں بولی کسی بات میں وہ غصہ تو نہیں ہے وہ آواز تو چھوڑیے یعنی اللہ کے رسول قرآن مجید میں ذرا کیا فرماتا ہے من اتنا ایکشن ایک رکھا ہے نا اللہ تعالیٰ فرمارے کہ اپنا پیر زمین پیسے مت مارو کہ تمہاری جو خفیہ زینت ہے پائل پہنا ہوا ہے چوڑی پہنی ہوئی ہے وہ اس کی بھی آواز سنائی دی کسی مت کو اور یہ مرد کی یعنی اللہ سے زیادہ اپنی مخلوق کی نفسیات سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے اللہ نے پیدا کیا نا اللہ مرد کی نفسیات جانتا ہے بیٹھے ہوئے نا اگر وہاں سے مزاج میں عورت کا چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں پردہ ہے جس عورت کے لیے اتنی اتنا حکم دے دیا گیا کہ اس کے خفیہ جو زیورات ہوتے ہیں اس کی کنک بھی مردوں کے کانوں تک نہ پہنچے کیا اس عورت کو اجازت دی جائے گی تم چہرہ کھول کر کے چلو ہاں قرآن کی آیتیں ہیں کہ اپنے پیر زمین پر اتنی تیزی سے مت مارو کہ تمہاری خفیہ زینت جو تمہارے زیورات ہیں اس کی آواز بھی مردوں تک کے پہنچے یہ ایک پورا نظام ہے پردے کا پھر اس کے بعد اب یہ ہے کہ عورت کو باہر نکلنا ہے جانا ہے تو اس کے لیے پھر ایک ڈریس کوڈ ہے نظام ہے اس کا حجاب کا نظام ہے لباس کا نظام ہے پھر اس کو طے کیا گیا کہ کی تم جو ہے وہ پورا کا پورا عورت گھر سے باہر نکلے تو اصل یہ ہے کہ عورت کا پورا جسم پردہ ہے. اللہ فرمایا، عورت جو ہے اس لیے اس کو اورا کہا جاتا ہے, کہا جاتا ہے, ہے اس لیے جو راز ہوتے نا گھر کے, کے راز اس کو بھی اور پیچھے مت پڑو یعنی ان کے راز راز کیا, کیا جاتا ہے چھایا جاتا ہے نا تو عورت پوری کی پوری چھپائے جانے کی چیز ہے اس کی ہر چیز جو ہے وہ عورت کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے جسم کا ایک ایک ناخون ایک بال ہر چیز اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ غیر مردوں سے وہ چھپا رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ اللہ کی فرمائے تو گھر سے باہر نکلے تو وہ لباس پہن کر کے نکلے اب لباس میں سب سے پہلی شرط کیا ہے پورا بطن اس کا ڈھاکا ہوا ہونا چاہیے آنکھیں असलन क्या है आंखों का भी पर्दा है आंखें भी खुली नहीं रहनी चाहिए लेकिन जहर सी बात है आंख खुली नहीं रहेगी तो चल नहीं सकती है तो इतनी शरीय ने इजाजत दी है कि आंख इतना खोल लो कि तुमको रास्ता दिखाई दे इतनी खोल लो कि रास्ता तुमको दिखाई दे बस और वो भी किन शर्तों के साथ आंखें खुली रखने की शर्त भी इस सूरत में है कि आंखों पर कोई जेबो जीनत नहीं होनी चाहिए हाँ अब वो हम इसका हमारा इसके यहाँ पर कोई एहतियाती नहीं होता आंख खुली भी उसमें काजल भी लगा हुआ مسکارا کیا سکتا میں تیاری کر کے آنکھیں کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ آنکھیں کھول کر کے رکھیں اگر آنکھوں پہ زینت کے سارے سامان لگے ہوئے تو پھر حجاب کا سا کیا ہے بالدین زینت عورتیں اپنی زینت کا اظہار نہ کریں ہے نا اب زینت کے اظہار نہ کریں کیا ہے آنکھوں میں جو کچھ آپ نے لگایا ہے وہ بھی زینت ہے تو آنکھ کھولنے کی اجازت مجبوری کے تحت ہے ایسا نہیں کہ آنکھوں کا پردہ نہیں ہے اگر کوئی ایسا ہجاب ہو جس ٹرانسپیرنٹ ہو جس میں آنکھیں دکھائی نہ دیں اور باہر نہیں بعض گھروں میں میں نے دیکھا ہے بعض علاقوں میں دیکھا ہے ان کے ہاں پردہ الحمدللہ للہ ایک شرعی پردہ ہوتا ہے ہمارے یہاں شرعی پردہ مشکل سے ایک پرسینٹ لوگ کرتے ہوں گے ہاں وہی ان چڑیا لوگوں کے یہاں میں نے دیکھا بہت ایسے برقے ہوتے ہیں نا وہ اصلم شرعی پردہ ہے آنکھیں بھی نہیں دکھائی دیں کوش یہ کرنا چاہیے ہاں ہمارے یہاں جس طرح کے نقاب چلتے ہیں اس کو بعض شاعروں نے کہا ہے نا کی, آ, اے, کیسے اس نہیں, کا ہے. اس ہے اس کو پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے اس کو ایسے پردے کو بھی فتن تازہ کہیے اس کو پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے تو پہلی چیز یہ ہے کیا کہ کی لباس پورا کا پورا ساتھی رونا چاہیے اور اس میں صحیح بات یہ ہے کہ چہرہ اور ہاتھ کا بھی پردہ ہے پورے جسم کے ساتر ہونے پر تو اجماع ہے امت کے علما کا صرف چہرے اور ہاتھ کے پردے کے بارے میں اختلاف پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اصل یہ ہے کہ پورا جسم پردہ ہے اس پر اجماع اس میں کوئی اختلاف نہیں علما کا صرف چہرے اور ہاتھ کے بارے میں اختلاف ہے کہ چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے اختلاف کس بات کا ہے اختلاف اس بات کا ہے کہ چہرے اور ہاتھ کا پردہ مستحب ہے یا واجب ہے اس کے جو ہے جائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں مستحب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کہ ثاب ملے گا اگر چہرہ اور ہاتھ بند کر کے رکھتی ہے لیکن اگر کھول لے چہرہ اور ہاتھ تو گنا ملے گا کہ نہیں ملے گا اس میں اختلاف تو یہ اختلاف کس کا ہے استحباب اور وجوب کا ہے بعض علماء کہتے ہیں صرف مستحب ہے چہرہ بند کرنا اور ہاتھ بند کرنا واجب نہیں ہے اور اکثر علماء کی صحیح رائے یہی ہے کہ چہرہ اور ہاتھ بند کرنا بھی کیا ہے واجب ہے اس اختلاف سے الگ بھی ہم یہ جان لیں کہ اگر عورت کا چہرہ اور ہاتھ کھلا بھی ہوا ہو کے کے وہ جائز اتفاق نظر, نظر آتا کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہیں یعنی ایک نظر اگر اتفاقی کسی عورت پر پڑ بھی گئی تو دوسری نظر تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے कि मर्द औरत को नहीं देख सकता जो नाम हरम हो और इस पर भी कोई इतलाफ नहीं कि एक औरत का चेहरा खुला हुआ है और उसको पता चल जाएगा कि मेरा चेहरा खोलने से एक मर्द मुझको देख करके गुना में मुल्लविस क्योंकि मर्द के नहीं तो हरा में देखना ना तो अगर उसको यह पता है कि मेरा चेहरा खोलने से एक मर्द गुना में मुल्लविस हो रहा है तो उसके ऊपर चेहरा ढाकना वाजिब है क्यों क्योंकि उसके चेहरा खोलने से एक मर्द गुना में मुल्लविस हो रहा है और हराम काम में ताउन करना भी क्या है हराम جن علماء نے کہا کہ چہرہ کھولنا جائز ہے وہ بھی شرطوں کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں اور سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ زینت نہیں ہونی چاہیے کوئی چہرے پر یعنی ہمارے ہاں بعض خواتین جو بے پردہ ہوئی تو بعض مولویوں نے جو ہے وہ فتوا دینا شروع کیا تو اختلافی مسئلہ چہرے کا پردے کا تو چہرے کا پردہ اختلافی اس کا ہے مطلب نہیں کہ عورت زینت کر کے نکل جائے تو علماء کہتے ہیں کہ اختلاف ہے اگر زینت کر کے نکلے تو اس پہ اختلاف نہیں ہے کہ چہرہ چہرہ ایسی حالت میں عورت نہیں کھول سکتی تو اور صحیح بات یہ کہ چہرے کا پردہ کیا ہے واجب اس کی بہت ساری دلیل ایک الگ ہی موضوع ہے بہت مشہور دلیل یہ کہ ازواجی جو ہے وہ جب حالت احرام میں ہوتی تھی وہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کوئی قبیلہ گزرتا کوئی قافلہ گزرتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے اپنا چہرہ ڈھاک لیتے تھے تو علماء نے استدلال یہ کیا کہ کی احرام کی حالت میں چہرہ کھلنا واجب ہے اور کسی واجب چیز کو اس وقت تک ترک نہیں کیا جا سکتا جب تک اس سے بڑی واجب نہ چھوٹ رہی ہے تو کیونکہ احرام کی حالت میں بھی نے پر چہرہ ڈھاک لیا اس سے پتا چلتا ہے کہ چہرہ ڈھاکنا کیا ہے واجب اس کی الگ دلیل ہے اس کا ایک الگ موضوع انشاءاللہ اس پر کبھی اور بات ہوگی تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کی نقاب کیسا ہونا چاہیے کہ پورا کا پورا جسم سے ڈھکا ہوا ہو اسی طرح سے کپڑا ایسا پہنے جو باریک نہ ہو نہ ایسا کپڑا ہو جو اتنا ٹائٹ ہو کے اس سے جسم دکھائی دے اب یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نا کہ ہمارے ہاں بعض نقاب ایسے کہ ان کو ایک اور نقاب کی ضرورت ہوتی ہے اتنا ٹائٹ کپڑا پہن کر کے کمر پہ اتنا کس کے بندی ہے یعنی بعض نقاب ایسے ہیں کہ شاید وہ عورتیں نقاب نہ پہنے تو لوگ اتنا ان کے طرف مائل نہ ہو جتنا نقاب پہن کر کے مائل ہو جاتے ہیں ہاں نقاب کو ہمارے یہاں پر حسن میں اضافہ کرنے کا باعث بنا دیا گیا بھائی نقاب تو زینت کو چھپانے کی چیز ہے نہ کہ زینت کے اظہار کی چیز ہے پر ہمارے یہاں نقاب کو زینت کے اظہار کا ذریعہ بنا دیا گیا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے مسلمان عورت بحیا ہوتی ہے صرف حیا ہماری بچوں دل میں پیدا ہو جائے تو یہ سارے حقام بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو خود سمجھ میں آ جائے گا ان کو خود حیا آنی چاہیے کہ میں کیسا نقاب پہن کر کے گھر سے باہر نکل گئی ہوں ڈھیلا ڈھالا نقاب ہونا چاہیے آپ مسلمان عورت کی حیا کیسی ہوتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت اسما بن تبی بکر کو نصیحت کی انہوں نے کہا کہ اسما ایک اپنا پرابلم انہوں نے بیان کیا حضرت فاطمہ نے کہ دیکھو یہ جو مدینہ میں مسلمانوں میں عورتوں کا جنازہ لے جانے کا طریقہ ہے قبرستان تک یہ مجھے پسند نہیں کیوں نہیں پسند ہے حضرت نے پوچھا حضرت فاطمہ نے کہا کہ یہ قبر کو جو عورت کی لاش ہوتی ہے اس کو جو کھٹیا ہوتا ہے نا چارپائی چارپائی پہ لٹا دیا جاتا ہے اور اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے اوپر سے چادر ڈال دی جاتی ہے پہلے جو تابوت ہوتا ہے ویسا تابوت نہیں ہوتا تھا پہلے चारपाई होती थी चारपाई पर लाश रख दी गई है और ऊपर से चादर डाल दी गई है मर्दों की जो लाश होती थी उस पे चादर नहीं डालते थे औरतों की लाश पे चादर डाल दिया करते थे तो कहा कि गरचे चादर डाल देते हैं लेकिन चादर डालने से जो जिसम की बनावट है वो तो नहीं छुपती ना जिसम की बनावट नहीं छुपती यानी जिसम जो है अगर मोटा है पतला है दुबली है और छोटी है नाटे कत की है लंबे कद की है तो वो तो ऊपर से भी दिखाई देगा चादर के ऊपर से भी दिखाई देगा तो कहा मुझे, मुझे अच्छा नहीं लगता है आप हया का एक हाइट देखें कितनी बड़ी है जिंदगी में नहीं मरने के बाद अब क्योंकि मरने के बाद जो लाश होती है वो सब लोग देख रहे होते हैं ना बहुत बहुत अहम होती है तो कहा मुझे यह पसंद नहीं की मेरा जनाजा ऐसे ले जाया जाए कि लोगों को पता भी चले कि मतलब جسم کے جو خد و خال ہے وہ بھی نمایاں تو حضرت اسما نے کہا کہ میں آپ کو وہ طریقہ بتاتی ہوں غالباً حضرت اسما ہی جاتا مجھے آدھار کہ میں آپ کو وہ طریقہ بتاتی ہوں جو میں نے ہفشہ میں دیکھا ہے کہ عورتوں کا لاش جب رکھی جاتی ہے چار پائی پر تو اس کے اوپر کھجور کے پتے ڈال دیے جاتے ہیں پھر ان پتوں کے اوپر چادر ڈال دی جاتی تو اس سے عورت کا جو جسم کے لمبائی چوڑائی ہے وہ نمایاں نہیں ہوتی تو حضرت فاطمہ نے وسیعت کی تھی حضرت عصما کو کہ جب میری موت ہو تو میری تقفین تمہیں کرنا کفن مجھ کو تمہیں پہنانا اسی طریقے پہ پہنانا بلکہ یہ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت اسما کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ ان کے تخفین کرنا چاہتی تھی تو حضرت اسمہ نے روک دیا تو انہوں نے جا کر کے اپنے ابا سے شکایت کی تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ کیوں نہیں شامل ہونے دے رہی تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا یہ مجھ کو وسیعت کر کے گئی تھی حضرت فاطمہ کہ مجھے کفن ایسے پہنانا تو ایک مسلمان عورت کو اگر خود خیا ہونا تو اس کو اتنے سارے احکام بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لباس جو ہے وہ باریک نہیں ہونا چاہیے ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے خوشبو نہیں ہونی چاہیے لباس کے اندر کوئی بھی خو... اللہ کی نبی سمجھنے بلکہ خواہشہ کا ایسی عورت کو جو خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے خود اس لباس کے اندر کوئی زینت نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے باوقار ہونا چاہیے یعنی جو لباس پہنے جو نقاب پہنے وہ باوقار ہو وقار کے ساتھ عورت لباس پہنے لیکن اس اپنے اس نقاب کے اندر زینت نہیں ہونی چاہیے پورا یہ محمد علی کا کبھی کبھی نقاب پہننے خریدنے کے لیے جو ہے میں یہاں سے گزرا ہوں تو پورا آپ روڈ چھان مارے آپ کے محمد علی میں ایک نقاب آپ کو ایسا نہیں ملتا جو آپ کہتے ہیں شرعی پردہ اس میں ہو سکتا ہے یہ صورتحال ہمارے معاشی بن گئی ہے اسی طرح سے فاسک عورتوں سے مشابہ نہیں ہونا چاہیے کافر عورتوں کی مشابہ نہیں ہونا چاہیے لباس شہرت نہیں ہونا چاہیے نقاب ہاں کتنی چیزیں میں نے بتائیں آٹھ چیزیں پورا بدن ڈھکا ہونا چاہیے نمبر دو باریک نہیں ہونا چاہیے نمبر تین ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے نمبر چار خوشبو نہیں ہونی چاہیے نمبر پانچ خود اس نقاب کو نقاب زینت والا نہیں ہونا چاہیے نمبر چھ, فاسیق عورتوں کے مشابے نہیں ہونا چاہیے نمبر سات کافی عورتوں کے مشابین نہیں ہونا چاہیے اور نمبر آنٹ, شہرت والا لباس نہیں ایک دم اینٹک ہوتا ہے نا ऐसा की मतलब लोग देख करके एकदम सा नकाब आ गया तो ये भी हमारे यहाँ पे ना एकदम एक, एक अजीब तरह का नकाब अलग ही तरह का डिजाइन को यह चल रहा है तो वो लिबास शहरत मर्दों के लिए भी मना है औरतों के लिए भी मना है शरीय में लिबाश शहरत ना मर्द पहन सकते हैं ना औरत पहन सकती है तो ये हिजाब का पूरा जो है एक ये पूरा एक निज़ाम है सिर्फ हिजाब किसी कपड़े के टुकड़े का नाम नहीं है کسی ایک خاص قسم کے ڈریس کا نام نہیں ہے اس میں بہت زیادہ عبادت ہے اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی ثواب کا کام ہے سب سے سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ فائدے کیا ہیں ہجاب پہننے میں کیا لوجک ہے لاجک کا مرحلہ بعد میں آتا ہے پہلا یہ کہ اللہ کا حکم ہے حکم ثابت ہو گیا لوجک سمجھ میں آ رہی ہو نہ آ رہی ہو اللہ تعالیٰ کے پابند نہیں کی، لوجک سمجھ میں تو ہجاب کرنا ہے لوجک سمجھ میں آئے تو داڑھی رکھنا ہے, ہے اطاعت کرنی ہے یہی عبادت تو ہجاب اصلن ایک مسلمان کے لیے کیا ہے ایک مسلمان عورت کے لیے عبادت ہے وہ یہ سوچ کر کے حجاب پہنے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے میرے اوپر واجب ہے اس حکم کی فرما برداری پر مجھ کو انشاء اللہ ثواب ملے گا تو جب وہ ضرورت کے تحت گھر کے باہر نکلتی ہجاب پہن کر کے نکلتی گویا کہ وہ عبادت کر رہی ہوتی ہے ہے نا حجاب جو ہے وہ اسلام کی علامت ہے کسی معاشرے کے اندر ایک مسلمان باحجاب عورت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر اسلام زندہ ہے الحمدللہ ہے نا ہمارے اب آپ دیکھیے دنیا کا کوئی ڈریس جو ہے وہ اتنا زیادہ کبھی اس پر کانٹروورسی نہیں ہوئی ہوگی جتنی حجاب پر ہو رہی ہے ہر دو مہینے چار مہینے چھ مہینے پہ سال بھر میں کہیں نہ کہیں سے حجاب بین کی آوازیں اٹھتی ہیں حجاب پر کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے آخر برداشت کیوں نہیں لوگوں سے یہ ان لوگوں سے ہجاب کیوں نہیں برداشت ہو رہا ان سے ننگا پن برداشت ہو جا رہا ہے برداشت ہو جا رہی ہے ان سے فیشن برداشت ہو جا رہی ہے نہیں برداشت ہو رہا ہاں ان سے ایسے مرد برداشت ہو جا رہے ہیں جو عورتوں کی طرح کپڑا پہنے ہوئے ہوتے ہیں بازی لگائے ہوئے ہیں برداشت ہے ان کو ہاں ننگے مرد برداشت ہیں ان کو سب کچھ برداشت ہے حجاب کی نہیں برداشت ہو رہا کیونکہ ہجاب وہاں سے کپڑا نہیں ہے حجاب اسلام کا ایک نمائندہ ہے نمائندہ ہے اور شیطان کا سب سے بڑا کام کیا ہے انسان سے اس کی ہیا چھین لینا ہیا چھین لیں گے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق رہ جاتا کوئی فرق نہیں رہ جاتا اس لیے شیتان کا مشن کیا ہے مرد کو ننگا کرنا عورتوں کو ننگا کر دینا ان سے کپڑے چھین لینا ان کے کپڑے کیا ہیں ہمارا شرف ہے نا کپڑے ہماری خصوصیت ہیں کپڑے دنیا میں کون سی مخلوط کپڑے پہنتے صرف انسان باقی جانور کپڑے نہیں پہنتے نا انسان کپڑے پہنتا ہے کپڑا انسان کا شرف ہے اس کا امتیاز ہے شیطان کو انسان کا شرف برداشت نہیں ہے اس لیے اس نے سب سے پہلے کیا کیا تھا شیطان نے اس کی کوشش کیا تھی حضرت آدم حضرت, حضرت کے لباس چھین لیے جائیں حدیث قرآن کی آیت ہے نا کہ جب جب جو ہے شیطان نے بہکایا اور بہکانے کا مقصد کیا تھا تاکہ ان کی شرمگاہیں کھل جائیں اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے وہ غلطی سرزد ہوئی تو کیا ہوا ان کے کپڑے چھین لیے گئے فتح فی کا یکسیفان یا علی تو حضرت آدم حرضت کیا ہوا جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہیں چھپانے لگے کیا پتا چلا حیا کسی تہذیب کی ترقی کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا نہیں ہوئی اس دنیا کے پہلے انسان کے اندر بھی حیا تھی ऐसा नहीं कि हया जो है वो सिविलाईजेशन ने तरक्की की और पहले इंसान कपड़े नहीं पहनता था फिर वो कपड़े पहनने लगा ऐसा नहीं हुआ पहले इंसान से ही अल्लाह अल्ला नेहनते पह, पहले इंसान ने कपड़े पहने इसलिए अल्लाह ने फरमाया हमने लिबास नाजिल किया लिबास जो है वो क्या है वो बंदों की इजाद नहीं है अल्लाह ने कुरान जी फरमाया कैसे हाफि जीजल लिबासन हाँ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے لباس کا خیر کہ ہم نے لباس کو نازل کیا ہے لباس بندوں کی ایجاد نہیں ہے اللہ تعالی نے نازل کیا یہ پہلے انسان کی ضرورت تھی لباس پہننا تو شیطان جو ہے نا شیطانی طاقتیں تو انسان کو ننگا کرنا چاہتی ہیں پھر ایسی شیطانی طاقتوں کے بیچ میں جب کوئی عورت حجاب پہن کر کے نکلتی ہے تو شیطان کو پتا چلتا ہے میں ناکام ہو اس معاشرے کے اندر شیطان کی ناکامی ان شیطانی قوتوں کو برداشت نہیں ہو رہی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا حجاب اور داڑھی دو چیزیں اسی ہمارے معاشرے کے اندر آپ سمجھیں کہ یہ مجاہد لوگ ہیں عورت جو حجاب پہن کر کے نکل رہی ہے نا یہ جہاد کر رہی ہے یہ حجاب صرف حجاب نہیں ہے اسلام کا علم ہے اسلام کا جھنڈا ہے جس کو بلند کرتی ہے اپنے معاشرے کے اندر وہ بتاتی ہے کہ شیطانی طاقتیں اپنا اتنا پروپیگنڈا ایجنڈا ہے حجاب کے خلاف اس کے باوجود شیطان اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہے, ہے نا کوئی عورت حجاب پہن کر کے ہمارے یہاں کا ایک لبرل طبقہ جو مسلمانوں کا یہ حجاب کی کنٹروورسی جب سے شروع ہوئی ہے تو وہ بھی اپنے طور پہ حجاب کی مخالفت کر رہے ہیں اپنے طور پہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہجاب ایک طرح کا آپریشن ہے عورت کی جو ہے وہ عورت کو قید کر دینا ہے اور عجیب عجیب فلسفے دیے جا رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مجبور ہو کر کے حجاب پہنتی ہے اس کے سماج کا دوا ہوتا ہے اس کو ہیراسمنٹ کیا جائے گا اگر وہ حجاب نہیں پہنے گی اور یہ اور وہ آپ دیکھیے اس وقت پوری دنیا کا میڈیا مل کر کے تو حجاب کے خلاف ہی پروپیگنڈا کر رہا ہے بھئی آپ کی فلمیں حجاب کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے آپ کی ٹی وی سیریل حجاب کے خلاف پروپیکنڈا کر رہے ہیں انٹرنیٹ بھی حجاب کے خلاف پروپیکنڈا ہے अखबार है हर जगह तो बेहिजाबी की दावत मिल रही है कि सोशल फोर्स की वजह से औरत नकाब पहनती है और जो औरतें नहीं पहन रही हाँ बीच पर जो नंगी पड़ी हुई है जो फैशन शो में आधे कपड़े पहन करके और लोगों के अपने तमाशबीनों का दिल बहला रही है उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं है ये पूरा جو سسٹم ہے میڈیا کا یہ مل کے کر کیا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر زنا کو ایک پروڈکٹ بنا دیا گیا ہے بے حیائی کو ایک پروڈکٹ بنا دیا گیا ہے اور اس فہاشی کو پروڈکٹ بنا کر کے بیچا جا رہا ہے ہے نا تو وہ ایک عورت ایسے ماحول میں بھی اگر ایک عورت جب شیطان اپنی پوری طاقت لگا کے اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ عورت انسان سے اس کا لباس چھین لیا جائے ایسے میں ایک عورت اگر نقاب پہن کر کے حجاب پہن کر گھر سے باہر نکل ہے ہم کو اس کی عزت کرنی چاہیے اس کا احترام کرنا چاہیے وہ اسلام کیا اسلام کا کلمہ بلند کرنے والی عورت ہے وہ ایک طرح کا جہاد اس زمانے میں نقاب پہننا اور داڑھی رکھنا بظاہر یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں لگتی ہے حجاب ایک کپڑا ہی لگتا ہے لیکن حجاب محاذ ایک کپڑا نہیں ہے یہ اسلام کا جھنڈا ہے یہ اسلام کا علم ہے یہ اسلام کی علامت ہے کہ اسلام اس معاشرے کے اندر زندہ ہے اس لیے مسلمان عورت جب کہتی ہے نا حجاب از مائی right تو رائٹ وہ پس منظر میں نہیں بول رہی ہوتی ہے کہ جیسے جو بے حجاب عورتیں بولتی ہیں میرا جسم میری مرضی بھائی عورت جب یہ کہتی ہے کہ ہجاب میری میری رائٹ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہندوستان میں ہم رہتے ہیں ہم یہاں کیسا کپڑا پہنیں گے جیسی بات ہے ہندوستانی حکومت کے سامنے اگر کوئی حجاب والی عورت اگر حجاب پر کو بین کرنے کی بات لگے گی تو حجاب والی عورت اس کو قرآن کہتے سن کر کے تو نہیں کنونس کریں گے نا حکومتوں کو عدالتوں کو میڈیا کو سماج کو کنونس کرنا ہے جو ایک سیکولر سماج ہے سیکولر ڈیموکریسی لبرل ڈیموکریسی میں آپ رہ رہے ہیں تو یہاں جب آپ اپروچ رکھیں گے یہاں حکومتوں کے پاس یہاں ریاستوں کے پاس یہاں عدالتوں میں تو وہاں آپ تو یہ نہیں بولیں گے نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید میں اجاب کرو قرآن و سنت اور سلف کے اخوال سنا کر کے تو آپ کو ایک اپروچ نہیں رکھ سکتے یہاں کیونکہ ایک لبرل سیکولر ڈیموکریسی ہے تو یہاں مسلمان عورت اپنا اپروچ جو رکھتی ہے تو وہ ایسا اپروچ رکھے گی جو یہاں ان کے ڈسکوس میں سائٹ ہو جائے ہندوستان ہے ہندوستان میں ہر انسان کو اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہے تو میرے مذہب کے کا ایک حصہ ہے ہجاب تو مجھے بھی اجازت ہونی چاہیے ہجاب کرنے کی تو وہ ایک اپروچ رکھنے کے لیے بولتی ہجاب میرا رائٹ ہے لیکن جب شرعی ایک ڈسکورس میں آپ دیکھیں گے تو ہجاب رائٹ نہیں ہے حجاب حجاب عبادت ہے حجاب اطاعت ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہی ہے اور پھر حجاب ایک مسلمان عورت کی حفاظت ہے ذالق ادنا یہ عورتیں پہچان لی جاتی ہیں کہ شریف گھرانوں کی عورتیں حجاب اس بات کی علامت ہے کہ عورت کو اپنے حسن کی اپنے جسم کی پرواہ ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں رائٹ ٹو پرائیویسی اس کو پرائیویسی کا حق حاصل ہے وہ اپنا جسم وہ نمایاں کر کے اور کھلا چھوڑ کر کے وہ بھیڑیوں کے سامنے پھینکنے والی نہیں ہے اس کو پتا ہے کہ اس کا حسن اس کے شوہر کی امانت ہے اس کا جسم اس کے شوہر کی امانت ہے اس سے لطف اندوز ہونے کا حق اس کے شوہر کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے حجاب ایک تحفظ فراہم کرتا ہے اس لیے جس معاشرے میں عورت جتنی بے حیا ہوتی ہے جتنا اس کے لباس کم ہوتے ہیں اس معاشرے میں ان مردوں کی شہوات اور زیادہ بھڑکی ہوئی ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے انسان کی شہابتوں کو بھڑکانے کے اسباب مہیا محی... محی... کر کے رکھ دیے گئے ہے نا کوئی شریف آدمی اپنے گھر سے باہر ہوتے آدمی ٹی وی نیوز چینل کھولنے کے لیے دیکھتا ہے وہاں پہ عورتیں ہر جگہ عورتیں کیا, کیا, کیا جا رہا ہے شہوتوں کو بھڑکا کر کے اور اس کے بعد اس کو تکمیل کے جو حلال ذرائع تھے اس پر پابندی عائد کر دی گئی نکاح مشکل سے مشکل بنا دو معاشرے کے اندر سولہ سترہ اٹھارہ بیس پچیس سال تک یہ لڑکا سوچ ہی نہیں سکتا کہ مجھے شادی کرنی ہے ایک کر لیا تو پھر دوسری تو وہ زندگی بند ہی نہیں سوچ سکتا کہ کرنی ہے اس کو اجازت ہی نہیں ہے حلال کو ایک مشکل بنا دو اور جب وہ حرام کا رخ کرتا ہے تو کیا آتا ہے پورا معاشرہ ٹوٹ کر کے بکھر جاتا ہے شیطان اصل میں یہی چاہتا ہے کہ یہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے جیسے کہ آج مغربی دنیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کے ذریعے سے عورتوں کو تحفظ فراہم کیا اس لیے آپ دیکھ لینا وہ معاشرے جہاں پہ عورتیں حجاب کرتی ہیں اور جہاں پہ حجاب نہیں کرتی وہاں ان ملکوں کے ایک ذرا سا لسٹ نکال کر کے دیکھیں کہ ریپ کا کرائم ریٹ کتنا ہے سعودی عرب کا نکال کر کے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اب تو اس طرف جو رجحان آ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک قسم کے اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو جو ہے وہ خاص طور پہ سعودی عرب سے کیونکہ ہماری دلی جگہ ہے نا وہ تو مملکت توحید ہے تو اگر وہاں پر کوئی بے حجابی کا فتنہ اپنے قدم بڑھا رہا ہے تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے تنقید کرنے کے بجائے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بے حجابی کے بھیائی کے فحاشی کے فتنے سے اس ملک عزیز کی حفاظت کریں ہے نا ان لوگوں سے ہم کو محبت پھر بھی हिजाब جس درجے میں بھی وہاں پر ہے ابھی بھی بہت اعلیٰ ہے الحمد للہ ہے نا اور مغربی ممالک میں اٹھا کر کے دیکھ لیں ریپ کے کرائم ریٹ کیا ہے ریپ کا ہاں تو آپ کو پتہ چلے جی گا حجاب عورتوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے آپ سعودی عرب میں جو رہ چکے ہیں جو وہاں کے زندگی گزار چکے ہیں دس پندرہ سال وہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے کہا جاتا ہے کہ حجاب گویا کی عورت کی ناقدری ہے آپ دیکھیں جن معاشروں میں عورتیں حجاب کرتی کتنی قدر کی نگاہ کو دیکھا جاتا ہے خود ہمارے معاشرے میں عورتوں لیے کتنی قدر کی ان کو دیکھا جاتا ہے تو حجاب جو ہے وہ عورتوں کی قدر بلند کرتی ہے بلکہ چھپایا اسی چیز کو جاتا ہے نا جس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے بھائی اچھی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے نا اچھی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے بری چیزوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے عورت پردہ عورت کا وقار اس کا عزت اس کا شرف بلند کرتا ہے پردہ اس کو کوئی حقیر سمجھ کر کے اس کو نہیں چھپایا جاتا تو یہ جو ہے حجاب کی بہت ساری حکمتیں ہمارے یہاں ایک عجیب سی بات جو ہے حجاب کے حوالے سے کی جاتی ہے خاص طور پہ وہ عورتیں جو حجاب نہیں کرتی ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ بھائی حجاب جو ہے وہ تو دل حیا تو جو ہے وہ دل کے اندر ہونی چاہیے یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ حیا دل کے اندر ہونی چاہیے لیکن حیا دل کے اندر بھی ہونی چاہیے اور حیا کے جو مظاہر ہیں وہ بھی ہونے چاہیے باہر سے بھی حیا ضروری ہے اندر سے بھی حیا ضروری ہے ہے نا دل میں حیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جسم میں کپڑے پہ آواز آدھے بھائی کوئی آدمی کپڑے اتار کر کے نہیں چلتا نا کہ حیات دل کے اندر تو کپڑے ہی مت مطلب پہنے کپڑے بھی پہنتے ہے نا تو پردہ جیسے نماز میں دل کے اندر ہونا چاہیے تو دل کے اندر جس کا مطلب آپ نماز کیسے بھی ہے نا اپنے باطن کو بھی اصلاح کرنا اپنے ظاہر کی اصلاح کرنا دونوں ضروری ہے تو دل میں بھی حیا ہونی چاہیے اور لباس میں بھی حیا ہونی چاہیے جسے دل میں بھی خوشی ہونا چاہیے اور عبادت بھی اللہ کے رسول وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے تو یہ نہیں کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ حیا آنکھوں میں نہیں ہوتی یا حیا دل میں نہیں ہوتی شریعت میں ظاہر سی بات ہے پہلا حکم تو مردوں ہی کو دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں لیکن نگاہوں کو جھکانے کے رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کو آزاد کر دیا گیا مرد نگاہ چکا ہے عورتیں بھی نگاہ چکا ہے عورت پدہ کرے عورت اپنے طور پہ پوری کوشش کرے کہ اس کا حسن اس کی جمال اس کی زیبائش غیر مردوں تک کے نہ پہنچے حیا کا پورا ایک نظام ہے حجاب کا پورا ایک نظام ہے سب سے پہلے ہم کو سمجھنا ضروری ہے پھر ہمارے بچوں کی اس پر تربیت کرنا بھی بہت ضروری ہے حیا پر تربیت کیونکہ اگلی نسلوں میں اگر حیا نہیں آئے گی ہم ہم بعض مرتبہ کیا کرتے ہیں نا بے حیا आप कपड़े लेने के लिए निकल जाए बच्चियों कैसे स्लीवलेस कपड़े मिल रहे हैं हा? अजीब अजीब बच्चियां बड़ी हो चुकी हैं बाद मरतबा 10, 12, 15 साल की हो गई हैं, माँ बाप समझते भी तो बच्ची है तो हया अचानक से नहीं पैदा होगी ना آپ بچپن سے لڑکی کے اندر حیا کا تصور ڈالیں گے تو پھر وہ بڑی ہونے کے بعد ہیا اس کے اندر پیدا ہوگی بچپن میں اسے اس کو جو ہے آپ نے ایسے بہیا والے اور فحاشی والے لباس پہنا کر کے رکھیں تو اچانک بالغ ہو کر کے حیا اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی اس لیے بچپن سے ہی بچی کے اندر حیا اور مردوں کے اندر غیرت کا تصور ڈالنا چاہیے لڑکوں میں غیرت اور لڑکیوں میں حیا ہمارے معاشرے میں اگر جو بے حیائی ہے نا اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ مرد بے غیرت ہے ہمارے معاشرے کا ہاں مرد باغیرت ہو تو عورتیں بے حیا نہیں ہو سکتی جس گھر میں عورت بے حیا ہے اس گھر میں مرد باغیرت ہے اس کا کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے نا کہ مرد کا جو لباس ہوتا ہے وہ اس کی یعنی شوہر کا لباس بیوی کی نفاست پر دلالت کرتا ہے کہ عورت کتنی نفیس ہے کتنی سمجھدار ہے سگڑ کہتے ہیں نا جس کو ہم تو ہمارے ہمارے کپڑے کون بیویاں ہی دوتی ہیں پریس بیویاں ہی کرتی ہیں بہت سارے لوگوں کا انتخاب کپڑے ان کو خرید کر کے بھی بیویائی ہی دیتی ہیں ہاں کیا خیال ہے تو کپڑے مرد کے کپڑے عورت کی نفاست کی دلیل ہوتے ہیں اور عورت کے کپڑے مرد کی غیرت کی دلیل ہوتے ہیں عورت کیسا کپڑا پہن کر کے نکل رہی کیسا نقاب پہن کر کے نکل رہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مرد کتنا غیرت ہے اگر ہمارے گھر کی لڑکیاں ہمارے گھر کی بچیاں بہویں بیٹیاں بیویاں اگر ایسے لباس میں گھر سے باہر نکل رہی ہیں ایسے نقاب میں چمک دمک والے نقاب میں گھر سے باہر نکل رہی ہیں کہ اس کو دیکھ کر کے آدمی کے اور جذبات برنگیختہ ہو جائے تو اس کا مطلب اس گھر کا مرد بےغیرت غیرت اور اللہ کے بےغیرت مرد کے لیے کیا استعمال کیا دیوس اللہ کے دیوس جنت میں نہیں جائے پردے کی بات جب بھی ہوتی نا تو آدمی کو لگتا ہے کہ یہ تو عورتوں کا موضوع ہے پردہ اصل عورتوں کا موضوع نہیں پردہ اصل مردوں کا موضوع ہے مرد اگر چاہ لے کہ عورت پردہ کرے گی تو عورت پردہ کرے گی اصل کیا ہوا ہمارے یہاں جو حجاب اتنا زیادہ موضوع بنا ہے وہ کیوں بنا کیونکہ ہمارے معاشرے میں مرد نہیں چاہ کی عورت بے پردہ ہو جائے آپ دیکھیے اسلام کا جو ہجاب کا تصور ہے جو کانسیپٹ ہے اس پر اعتراضات کب سے شروع ہوئے پچھلے دو تین سو سال پہلے کی بات ہے ایک جو ریولیوشن آیا یوروپ میں ایک انوائٹمنٹ کا دور شروع ہوا اور جو انڈسٹریل ریوولوشن آیا تو اس میں جو سرمایہ دارانہ نظام ہے نا وہ عورت کو صرف یہ دیکھتا ہے کہ عورت میری کسٹمر ہے ہاں یا تو کنزیومر ہے یا تو وہ پروڈکٹ نہیں یا تو وہ کنزیومر ہے یعنی وہ کوئی سامان میرا خریدے گی یا تو وہ ایک سورس ہے اس کے یہ یعنی وہ پروڈکشن کرے گی کچھ نہ کچھ وہ ہے نا یا تو وہ مزدور ہے یا تو وہ کنزیومر ہے دو میں سے سے ایک چیز ہے عورتوں کو کو باہر نکالنے ان بے بےحجاب بنانے کے پیچھے پوری جو تھیوری چلی ہے وہ تو سرمایہ داران کی چلی ہے ورنہ آپ سو دو سو سال پیچھے جا کر کے دیکھیں پورا یورپ جو آج ہجاب کے خلاف کھڑا ہوا ہے وہاں کی عورتیں ہجاب کرتی تھی آپ ورلڈ وار ٹو کی ورلڈ وار ون کی تصویریں دیکھیں جرمن کی یوروپ کی فرانس کی عورتیں کم سے کم اسکارف پہنتی ہیں इंग्लैंड की आप तस्वीरें देखें कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम आपको मिलेगी और मलिका है, ना? बल्कि जो है मां की वो भी टोपी पहनकर घर से बाहर निकलती है ना तो हिजाब की कुछ है ईसाईयों की वो हम किसी भी मुशरे में आप सौ दो सौ साल पुराना जाकर के देखें हिजाब का तस्वुर हमेशा इंसानी मुआरे के अंदर है हमारे हिंदुस्तान में नहीं रहा है हाँ घूंघट पहनती रहती है और अभी भी बहुत सारे मुआषरों में औरतें घूंघट पहनती है ये सौ दो साल पहले جو ایک ریولیوشن آیا سائنسی ترقی ہوئی جو ایک انڈسٹریل ریولیوشن آیا اس میں یہ ہوا کہ انسانوں کو زیادہ سے زیادہ گھر سے باہر نکالا جائے ہاں کاسمیٹک بلکہ جو بلینس آف ڈالر مطلب بہت بڑا کاروبار ہے نا کاسمیٹک کا اور ایک عورت ہجاب پہن کر کے نکلتی نا وہ لات مار دی ہوتی پوری انڈسٹری پر کاسمیٹکس کی جو پوری انڈسٹری ہے وہ ان سے نہیں برداشت ہے اصل میں یہ جو پورا حجاب کے خلاف جو کمپین ہے نا اس کے پیچھے سرمایہ دارانا طاقتیں لگی ہوئی فہاں پھیلانے میں سب سے بڑا ہاتھ کا یہ جو ابھی چودہ فروری گزری ہے کس کا فائدہ ہوتا ہے اس میں? مردوں عورتوں میں فہشی پھیلا کر کے گلوریفائی کو کون کرتی ہے یہی سرمایہ دارانہ طاقت یہی کارپوریٹ گھرانے ان کے پروڈکٹ بک ہیں ان کی بکری ہو رہی ہے تو یہ تو ہر چیز کا استحصال کرتے ہیں انسانوں کے جذبات کا بھی استحصال کرتے ہیں تو بہرحال حجاب جو ہے وہ ایک پورا نظام ہے ہمارے ضروری یہ ہے کہ ہم حجاب کو اپنے معاشرے کے اندر سمجھیں کہ کی کیا ہے اس کو نافذ کریں یہ سیاسی سے زیادہ دینی موضوع ہے یہ بہت بات یہ بھی آنی چاہیے ہمارے آج کے درس میں کہ غلط ہوئی کہ ہم نے نا حجاب والے مسئلے کو بہت کنٹروورشیل بنا دیا یہ جو مسئلہ کرناٹک میں ہوا ہے اس لڑکی کے ساتھ میں اور ایک احتجاجات کا سلسلہ جو شروع ہو گیا ہے یہ اگر عدالت ہی سے حل ہونا تھا تو عدالت ہی سے ہونا چاہیے تھا یعنی ہمارے یہاں بعض نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے کیا, کیا؟ پولیٹیکل ایشو بنا دیا کسی بھی ڈیموکریسی میں پولیٹیکل مسئلہ یہ ہوا نا سکتا تھا شاہین باغ کے تجربے کے بعد سے مسلمانوں میں بہت مزاج ہو گیا کسی بھی معاملے میں فوراً احتجاج شروع کرتے ہیں اور احتجاج کا نقصان کیا ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے مدہ پارٹیوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے پورا آپ نا جب سے حجاب کا مدعا شروع ہوا یو پی کے پورے الیکشن میں جتنی ناکامیاں تھیں رولنگ پارٹی کی وہ سب پیچھے چلی گئی صرف حجاب پر ہی بات ہو رہی ہے تو اب اگر حجاب میں معاملہ ہمارے فیصلہ ہمارے حق میں بھی آ جائے تو بھی جس کو پوائنٹ اسکور کرنا تھا اپنی پالیٹکس کا اس نے تو کر دیا تو ہر معاملے کو یہ ہمارے یہاں بعض ایک جو مسلم تنظیمیں ہوتی ہیں سیاسی تنظیمیں وہ ہر مسئلے کا حل احتجاج میں ڈھونڈتی ہیں اور بعض مطلب ایسا ایک نان بنا کر کے نا سامنے ہیں احتجاج کے بغیر بھی یہ مسئلہ حل ہو ایک دو انسٹیٹیوٹ کا مسئلہ تھا ہم نے اس کو لائم لائٹ میں لا کر کے میڈیا کو ایک پوائنٹ دے کر کے بہت ساری اسکولوں کے ساتھ مسئلہ کھڑا کر دیا تو یہ جو ایک سلسلہ چل نکلا ہے نا ہجاب کے معاملے میں احتجاج کرنے کا بعد مسلم تنظیموں نے بھی کال دیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج جو ہے وہ کوئی بہت کارگر چیز نہیں ہے اس سے بجائے فائدے کے اور نقصان ہوگا اب تک یہ تھا کہ یہ ایک دو انسٹیٹیوٹ کا مسئلہ تھا جب سے یہ پولیٹیکل ایشو بنا ہے اب ہر انسٹیٹیوٹ میں باقاعدہ ہجاب نکلوایا جا رہا ہے یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اس سے فائدہ ہوا کچھ لوگوں کو بعض وہ تنظیمیں میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن بعض سیاسی تنظیموں نے مسلمانوں کی سیاسی تنظیموں نے اس کو پولیٹیکل ایشو بنا کر کے اپنا نام تو کما لیا لیکن مسلمانوں کو مصیبت میں ڈال دیا اب ہر جگہ بات ہو رہی ہے مہاراشٹرا میں بھی جی وجہ بات ہو رہی ہے بھائی کچھ مہاراشٹر میں کچھ کالجز پہلے سے ان میں پابندی ہے آپ بناؤ نا اپنی بچیوں کے لیے کالج یہ تو الگ مسئلہ ہے آپ اگر عورت ہم تو یہ کہتے ہیں لڑکی حجاب پہن کر کے بھی کیوں ایسے کالج میں جائے جہاں پہ کافی لڑکے پڑھتے کیوں جائے وہ ہم اس وقت ارتدا پر میں نے بہت تفصیل سے بحث کی ہے سب سے زیادہ مسلمان لڑکیوں کی مرتب ہونے کی خبریں ایسے ہی کالجز سے آتی ہیں جہاں پر مسلمان لڑکوں کے ساتھ ساتھ کافی لڑکے بھی پڑھتے ہیں تو مسلمان لڑکیاں حجاب پہن کر کے بھی ایسے کالجز میں کیوں جائیں ہم ایسے کالجز بنائیں جیسے ہم کو مسجد بنانے کی فکر ہوتی ہے جیسے ہم کو ہاسپٹل بنانے کی فکر ہوتی ہے ایسے کالجز ہم بنائیں جو ہماری بچے حجاب پہن کر کے دین کی دنیا کی تعلیم حاصل کریں तो बहरहाल वो एक अलग इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए ये पहले हम आप जो हमारा इंटरनल मामला पहले हम वो तो सही करें हिजाब के मामले में जो हमारी खुद की गलत है वो हम दुरुस्त करें बहरहाल कोई लड़की अगर अपना हिजाब का हक मांग रही है तो हमको सपोर्ट करना चाहिए लेकिन यह पॉलिटिकल इशू नहीं बनना चाहिए इससे मजमूरी तौर पर क्या हुआ है इस कॉन्ट्रोवर्सी से हमारा नुकसान ही नुकसान हुआ है मतलब लॉस लॉस सिचुएशन में हम जीत भी जाए तो भी आ गए क्योंकि बिलावज इशू बना करके जो रूलिंग पार्टी की नाकामिया थी वो हमने وہ ساری حجاب کی کنٹروورسی کے پیچھے وہ چھٹ گئی تو سامنے والا چاہتا بھی یہ تھا ہماری بعض پارٹیاں ایسی چیزیں بنا کر کے دے بھی دیتی ہیں آدمی کہ ان کو فائدہ ہو جاتا ہے بہرحال لیکن کیونکہ بات چل رہی تھی تو جو ہے پوائنٹ آف ویو حجاب کے حوالے سے آنا چاہیے تھا جو دین کا ایک معاملہ ہے اس لیے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فائمدہ فرمائیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے خاتمہ ہو تو زبان سے کلما شادمہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ